ص اللہ الرحمن الرحیم، وحمد اللہ محمد و محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں تو سکین موجود تمام خان گرامی میں دانشم خان گرامی باقی تمام شامین سب کچھ بابی سلامت کرتے ہیں سے سلسلہ کی تافیق علاوہ میں سے باب نمبر پینتالیس باب الوکالت اور اس کا اجداس نمبر پانچ اور پیج نمبر تین سو چھتیس تین سو چونتیس سارے ہاں جی تین سو چونتیس پیج پہ ہیں اس کا دوسرا پیراگراف ہے آج جو ہے وکالت کے حوالے سے آج کے اس بار میں وکالت اور خلافت کے بارے میں ایک بحث کر رہے ہیں ہاں جی وکالت اور خلافت کے بارے میں ایک بحث کریں تو اس سلسلے میں شخص فرماتے ہیں فلا و اگر کہیں کوئی شخص ہیں اپنے وکیل سے کہیں کہ وکل تو کہ شاسک ہے میں نے آپ کو وکیل بنایا پھر جمیر و مورے آپ زندگی کے میرے زندگی کے تمام کاموں میں تمام کاموں میں میں نے جن میں وکالت جائز ہے ہاں کیونکہ کل آپ کو بتایا جن میں جائز ہے جن میں جائز نہیں ہیں وہ آپ کو بتا دیا تو اب جن میں جائز ہے ان میں فرماتے عام طور پر وکالت ایک مخصوص کام میں ہوتی ہے یہ گھر بیچو یہ جانور بیچو یہ نکاح کراؤ اس میں ایجابت کرو اس میں ہاں جی یا قبول کرو اس كے ایک مخصوص کام کو طے کرتے ہیں مشخص کام میں وکیل بناتے ہيں يہاں پر فرماتے ہیں لیکن يہاں مشخص نہیں بلکہ فلا وقال اگر کوئی کہے کسی شخص سے وكل تو كا میں نے آپ کو وکیل بنایا فی جمي امور میں اپنے زندگی کے تمام کاموں میں جن میں کسی کو وکیل بنانا شرنجائش ہے تمام کاموں میں میں نے تو اس كو بنایا میں ميں نے تو اس اپنا وکیل کل بنایا یوں سمجھا اور کہا تمام قوم تو اس کو وکیل بنایا وہ بھی کل ان و کثیر اور اور ہر کم اور زیادہ ہر چیز میں جو ہے میں نے تم کو ہر قلیل اور کثیر میں بھی میں نے تم کو اپنا وکیل بنایا مزید کہا بات کو پہتا کر تیو حوض تو گا اور میں نے تیرے حوالے کیا کل شینی ہر چیز کو جس میں میرے لیے تصرف جائز ہے وہ ہر چیز کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا اس طرح اگر کوئی شاید کسی سے کہیں وکیل بنانے کے لیے تو شز فرماتے ہیں اس طرح کی وکالت لم یسیحا فی وکالت میں یہ صحیح نہیں شرن یہ جائس نے اس طرح کسی کو وکیل کل بنانا اپنی زندگی کے تمام امور میں اور ہر قلیل و کثیر میں اور ہر چیز کو اس کے حوالے کرنا اس وکیل کا یہ شرن جائز نہیں لم یسیحا یہ صحیح نہیں فی وکالت وکالت میں صحیح نہیں ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اور چیز میں صحیح ہے وہ کالت میں صحیح نہیں ہے کیونکہ نہیں لئے ایزام غرارفی کیونکہ اس حضر میں بہت بڑی نقصان جو ہے ہونے کا امکان ہے کیونکہ تو بہت زیادہ نقصان کے پیش نظر ہاں جیزام جی؟ الغرارفیوں اس حضر میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس وکیل کے لیے کیونکہ وہ وکیل کو جو ہے وکیل کو ہر کام میں تجربہ تھوڑی ہوتی ہے ہاں کسی کا بھی تجربہ ہے کسی کا بھی تجربہ نہیں ہے اور وہ کس حد تک دینہ ہے اور سے مسائل لحاظت جو ہیں کیونکہ اس فرد میں ماخل کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتے ہیں لہذم اللہ غرری بہت زیادہ عظم عظیم سے ہے غرر نقصان خسارہ پھر ہی اس طرح کے وکیل بنانے میں ماخیل کے لیے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے جو یہ جائز نہیں ہے جی وکالت میں لم یسی فی الوکالت وکالت میں صحیح نہیں ہے ولاقن یس ہو لیکن صحیح ہے فی الخلافت خلافت میں صحیح ہے اور خالدہ میں کو ہاں کون کس کو خالد ہوا نانا ہے صرف ہم باتیں آگے بتا رہے ہیں لیکن خلافت میں یہ چیز صحیح ہے ایک شاخ کو جو ہے مثلا ایک رسول جو ہے ایک نبی اپنے لیے ایک جانشین بناتے ہیں کسی حسطی کو جیسے رسول اللہ نے علیہ السلام کو من کن مولا فاض علی مولا کہہ کر غذیر میں اپنے جانشینی کا اعلان فرمایا اور ہر چیز آپ کا جو ہے اس کے علی سے کہا اندر من کن جس میں میں سر سرپرس ہوں مجھ و علی تمہارے سرپرس ہے ہر کام میں اور یہ بھی کہا اللہ من والمن وضاء کہہ کے دعا بھی فرمایا تو یہاں پر فرماتی اشیا فرماتے ہیں لاکن یکن یہ تمام عمر کو کسی کے حوالے کرنا ہے صحیح ہے خلافت میں اور خلاف میں یہ کہہ ہیں ہیں فاو وضا یہ کہ تفویض کریں دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں حوالہ کریں کل للو تمام کاموں کے للخلقہ اپنے جانشین کے ہاتھوں میں سونپ دیں تمام کاموں کو جو اس سے معروف لیکن یہ جو ہے اس طرح کی کہنا کہ میں نے تم کا پنیر ہاں تمام کام تمہارے خلیف حوالے کر دیا کہاں یہ خلافت میں جائز ہے لیکن یہاں کس شخص کو جائز ہے فرماتے ہیں، ولا یم بغیل عادن کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے یا کو مسلا ذالکہ کا اس طرح کی باتیں کرنا ہاں کہ میں نے سارے عمور جو ہے تمہارے حوالے کر کے بور کر دیا بول کے کہنا جائز نہیں کسی بھی شاس کے لیے اللہ مغلِ نبی مرسل مگر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی کے لیے ایک نبی اپنے حلفہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جیسے پامبر نے علیہ السلام کے بارے میں فرمایا من تو مولا فاض علی مولا کہہ کر فرمایا ہاں جی تو ایک نبی مرسل اپنی جانشین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد جو ہیں میرے تمام کاموں میں جو ہے میرا جانشین ہو تمام کاموں اس کے حوالہ کریں ہاں جی تو یہ کہ للِنِ نوین مرسل قلعہ اپنے حلفہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اولین او مرشن یہ کہ ولی مرشد وہ صاحب ولی بھی ہیں ولاد کے اعلیٰ مقام پر ہے ہاں جی اللہ سے قرب کے والا مقام پر ہیں اور مرشد ہے وہ تحریت میں جو ہے سیر رسول کے راستے میں جو شاغ فناف اللہ کے بعد بقا اللہ کی پر پہنچتی ہیں تو وہ پھر شاگرد تربیت کرنے کی پوشن میں آتے ہیں کسی کو اپنا اپنے شاگردوں میں سے کسی قابل شاذ کو ہاں جی اپنا خلیفہ بنانے کا اور لوگوں کے درمیان اس کو تبلیغ کے لیے بھیجنے کا پھر اس کو جو حق مل جاتی ہے اتھارٹی مل جاتی ہے درکت میں لازا فرماتی یا تو ایک نبی مشل کے لیے جائز ہے اپنے خلح کے بارے خلح کے بارے میں کہیں کہ میرے تمام امور میں نے تمہارے حوالے کر دیا تحفظ کر دیا یا اولین مشلی ولی مرشد کے لیے کس کو یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ ولیم مشلی خالی فتح نہ اپنے اس جانشین کو تا ولیتی جس نے اس ولی مرشد کے ہاتھوں پہ توبہ کیا من الماشی تمام گناہوں سے نے توحبہ کیا ہاں جی اپنے خلفے سے جس ولی مرشد کے ہاتھوں میں توبہ کیا تو من الماشی تو ہے نا گناہ جم اگر اس پر پھر جب اللہ آتا ہے تو عموم کو بھاجا دیتا ہے تو من الماشی نے تمام گناہوں سے ہاں جی تمام گناہوں سے توبہ کیا اپنے مرشد کے ہاتھ پہ وہ بایا ہو توبہ کرنے سے اس کی بیعت کیا یعنی آپ جو کہیں گے میں سن عمل کروں گا مین وان کیونکہ طریقت میں یہ ہوتی ہے ہاں اس کے بیعت کرتے ہیں تو مرشد جو کہتے ہیں اس کو کہنا ہوگا اٹھو بیٹھیں اٹھیں سو بیٹھیں سو جائیں جس طرح ترکت والوں نے لکھا ہے کل میں فی الد الغاصل کی طرف ہونا پڑتا ہے مرید کو مرشد کے ہاتھوں تو یہاں پر جو ہے اس کے ہاتھوں سے توبہ کیا اس سے نے اسے مرشد کے ہاتھوں اور اس کی بیعاد کیا تو پھر یہ شخص اب کیا ہوگا جس کو اس مرشد کے جس نے مرشد کے ہاتھوں میں توبہ کے تمام گناہوں سے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا تو اب یہ شخص حقاً مرشد تو یہ شخص بھی اب منشد ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ مرش اللہ خلی فتح الذی ہاں جی اپنے اس تو یہ شخص مرشد ہوگا اللہ خلی فتح الجی ذکا نفس ہو اپنے اس جانشین کا ہاں جی تو یہ شخص جو ہے بیہادی کے پاس وہ اپنے مرشد کا خلفہ ہوگا یہ شاخ مرشد لی خلی فاتحی یعنی تو یہ اپنے مرشد کا مرشد لی خلی فتح تو یہ شخص جو ہے اپنے خلفے کا جو ہے اپنے مرشد کا خلفہ بنا تو یہ شخص جو ہے ہاں جی تو بلی مشین تو کیا ہوگا یہ تو یہ جو ہے چاط فقانشنلی خلی فاتحی تو یہ شہص جو ہے اپنے اس مرشد کا خالفہ ہوگا کہ اس جس مرشد نے زک کا ہو جس مرشد نے اس کی نفس کو پاک کیا تھا من الاخلاق زمینتی برے اخلاقیات سے اب برے اخلاقیات کیا ہیں مضمون اخلاقیات جیسے کہ حب دنیا سب سے بڑی جو میں برے اخلاق دنیا سے محبت ہے اسی دنیا سے محبت کی وجہ سے سارے کام اس کا خراب ہو جاتا ہے اور دنیا و راہ سے کل جو کہ ہر گناہ کی ہر خطا کی بنیاد تھے جڑ ہیں ہاں جڑ جو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہیں اس سے تو اس نے جو ہے توبہ کیا اور دنیا کو اس مرشد نے اس کے دل سے نکال دیا اس کے علاوہ اویلج نہیں اس کے اندر بزلی تھا اس سے اس کو جو ہے پا کیا اس کی نس کو بزلی سے پاک اس کے اندر شجاعت بہادری اس کے اندر پیدا کیا البخ بخل کنجوسی سے اس کے دل کو نفس کو پاک کیا کا جان جی بخل جبن سے اس کے نفس کو پاک کیا بخل سے اس کے نفس کو پاک کیا بہت کنجوسی سے بلکنجوس نے ایسا اس کی نفس کی تربیت کیا وہ سخی بن گیا بن گیا بلفسو کے حاصل کے گناہوں سے اس کو پا کیا وہ ظلم ظلم سے اس کے اندر ظلم مختلف. ظلم نس ظلم بغیر ہو سکے ہاں ظلم کی بیماری تھی اس سے پاک کیا بل حص لالش تھی اس سے پاک کیا والجہالت جہالت اس میں جہالت تھی ہاں جی اس کو کچھ نہیں آتے تھے خدا پیغمبر دین کی کچھ اس کو معرفت نہ تھی نعلم یقینا کسی بھی درجے میں تو اس کی جہالت جو کہ سب برائیوں تمام کی, کی جڑ ہے اس سے جو ہے اس مرشد نے اپنی خلفے کے دل کو پا کیا اس کے علاوہ وہ سارے زمائیں دوسرے تمام بورے اخلاقیات سے کاموں سے عموم سے اس نے اس کو پاک کیا اور پاک کے کیا کیا وہ صف اور اس کے دل کو صاف کیا ایسا اس کے دل کو صاف کیا منل کا دوراتل بشریا انسانی انسان ہونے کے ناطے تمام انسانی قدرتوں سے جی تمام جو ہے بشری قدرتوں سے اس کے دل کو صاف کیا انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر جو بھی کمزور آ سکتی ہیں ہ ہاں جی آ سکتی ہے ان سب سے اس کے دل کو پاک کیا اور اس کے دل کو کیا کیا کل میر آط المجلاتی اور اس طرح اس کے دل کو جو ہے چمکدار آئینے کی طرح بنا دیا میرعت آئینہ مجل چمکدار کوئی بھی چیز اس کے سامنے دیکھیں تو بالکل صاف صاف نظر آ جائے میرات المجلا صاف ستھرا چمکدار آئینے کی طرح اس کے دل کو صاف کیا تو صاف کرنے کی وجہ سے اب وہ تجلیات الہی انوار الہی کو دیکھنے کے قابل ہو گیا فن اکسط فی تو نجن کیا ہوا ہاں جی اس میں منعقص ہونے لگا نظر آنے لگا فی انوار و تجلی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اس کے ذات صفات کی تجلیات اس کے دل میں آپ اسے نظر آنے لگا اور اس مرشد نے اسے سے جذبہ الملکوط اس کو مرشد نے اسے اس کو علم ملکوط کی طرف کھینچ لیا اس کی طرف پہنچایا ملکوت کی طرف الم ملکوط میں اس کو پہنچا دیا عالم ملکو جو ہے عالم مانا کو بولتے ہیں ہاں جی سالم کی باتیں کو اسے عالم فرشتہ گان بھی بولتے ہیں عالم ارواہ بھی بولتے ہیں تو عالم ملکوط جو ہے ہماری عالم کی باتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے ہاں جی عالم میں بہت چیزیں ہمیں پھر نظر نہیں آتا ہے ان اللہ کے جو عالم ملکوط نے پہنچے لوگوں کو پھر سے نظر آتا ہے فرصوں سے باتیں ہوتی ہے اس طرح تو اس عالم ملکوت کی طرف کھینچ لیا ہاں عالم ملکوط میں اس کو پہنچا دیا سب ملا الجبرو پھر عالم جبرود کی طرح اس کو لے گئے عالم جبروت اللہ تعالیٰ کے صفات کے عالم ہیں ہاں جی تو اس کے نظریے کیا ہوتا ہے عالم جبروت میں جب بندے پہنچائے تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نورانی صفات کو وہ دیکھنے دیکھتے ہیں اور اپنے اندر پاتے ہیں ٹھیک ہے عالم جبر اللہ تعالیٰ کے صفات کا عالم ہے خدائی صفات سے اب یہ بندے متصف ہونے لگتے ہیں دیکھنے لگا تو اس کے اندر بہت بڑی علم آ جاتے ہیں جیسے مثلا علیہ السلام نے فرمایا سلو معاشی تو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو بھائی یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم بے نہایت کے خزانے سے ان کو واسطہ ہو گیا اور جو کہ عالم جبروت میں جا کر ہوتی ہے تو ان کو پھر عالم جبروت سے اللہ کی قدرت اس اس مرقز سے عالم میں پہنچ کر جو اس کے اندر الہی قدرتیں آ جاتے ہیں خدائی قدرتی ہے وہ کام جو صرف اللہ کر سکتے ہیں اس بندے سے بھی صاحب ہو جاتے ہیں تمام معجزات اس عالم میں آ کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اس عالم جبروت کے عالم میں کیونکہ اس میں خدائی صفات اس بندے کو اس بندے کو خدائی صفات تک پہنچا ہیں تو اس میں کچھ اس کے اندر اس کی صلاحیت کے مطابق آ سکتے ہیں خدا ان کو عطا کرتے ہیں جب ان کو اہلیت پاتے ہیں تو جیسے قرآن باغ میں جو آصف بن ورقیہ جو آتے سلمان کو وزیر ہے اس نے تخت بلقیز کو جو کہ پندرہ سو سولہ سو کلو کے فاصلے پر تھا شار صبح اور جس جی میں رہتے تھے حضرت سلمان رہتے تھے آن ہاں جی آنکھ جگنے میں وہ تخت جو پتہ نہیں کتنے آدمی اٹھا سکتے تھے دس پندرہ آدمی کے بھولتے ہیں وزن اتنا تاز تھا تاختہ اس کو آپ نے آنکھ جگنی میں اٹھا کے لے گیا تو یہ آنکھ جنے میں کیا کہہ سکتے تھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ خدائی قدرت ہے جو ان میں کر اللہ اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں تو پھر اس کا عالم جبرود میں سم علا اللہ حود حود اللہ تعالیٰ کے ذات کے مقام ہے اس عالم پڑھ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے تجلیات تو اس کے صفات ذات کی تجلیات انوار کو دیکھنے لگتے ہیں پاپنا ہو پھر پھر اس مرشد اس کو اسی عالم الحد میں فانی کر دیا واپ کا ہو پھر اسی میں باقی رکھا پھر اسی بنا پھر اللہ کے مقام متصفہ صفات ہی اور اس عالم بول کے بندہ وہ بندہ اب متصف ہو گیا مطفاط مطالعہ اللہ تعالیٰ کی ان بلند اور عظیم صفات سے خدائی صفات سے یہ بندہ متصف ہو گیا اس کے اخلاق للائی اللہ خدائی امان اصطلاح فصہ یہ روپس جو ہیں اس مرشد نے اس بندے کو قرار دیا بنا دیا خلی فتن اپنا خلیفہ پر اس نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا اپنی جانشینی کے اس میں اہلیت پیدا کیا تو پھر اب حلی کو بحالی اب ایسے شخص کے بارے میں مرشد کے لیے سزاوار ہیں ہاں جی ایوہ وزائے یہ کہ حوالہ کرے اس کا کل عمول اپنے تمام کاموں کو اس کے چونکہ اب یہ امین شخص ہے ہاں جی یہ امین شخص ہے صاحب کوئی خیال نہیں ہوگی کسی چیز میں اب کاموں کو اس کے حوالے کر لیں فتیل کن یہ منزلت جو ہے یہ مقام منزلت الخلافت ہیں ہاں جی لل وکالہ یہ وکالت کا مقام نہیں ہے وہ اخلافاتی مقام ہے تو خلافات کا جو ہے کسی کو خلیفہ بننا اس کو اس طرح کا مقابلہ کرنا یا بیاں کا کام ہے وہ اپنی اوسیا میں کو دیتے ہیں اپنے خلیفہ کو دیتے ہیں یا ولی معیشت کا کام ہے وہ اپنی جان کو دیتے ہیں یہ ہر انسان کے لیے یہ حکی بنتا کسی کو اس طرح کی اتھارٹی دے دیں تاکہ وہ بعد میں پچھتاوے کا شکار نہ ہو جائیں بہت بڑی نقصان ہوتی ہے وجہ سے تو آج کے در الحمد للہ یہاں پر اتفاق کرتے ہیں اور ایک اور باقی ہیں اور واقعہ سب دس نمبر چھ ان شاء اللہ اور اس طرح باب وکالت بھی ختم ہو جائے گا